سینہ اقدس نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کشادہ اور چمکدار تھا حضرت ہند بن ابھی حالہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس کشادہ اور دونوں شانوں کے درمیان فاصلہ تھا آپ مضبوط جوڑوں والے تھے بدن کا کھلا رہنے والا حصہ بھی روشن مچہ مقدار تھا سینہ سے ناف مبارک تک بالوں کا ایک باریک خط تھا اس کے سوا سینہ مبارک کے اطراف اور پیٹ پر بال نہ تھے البتہ آپ کے مبارک بازو شانوں اور سینے اقدس کے اوپری حصہ پر قدرے بال تھے شمائل ترمذی سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک بالوں سے صاف تھا یعنی بہت کم بال تھے البتہ سینہ سے ناف مبارک تک بالوں کی باریک اور لمبی لکیر تھی شمائل امام بائی حکی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ انور کشادہ اور ہموار تھا اور چمک دھمک میں چودھویں کے چاند کی طرح تھا تلائل النبوا قرآن حقی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ عقدس چاک کیے جانے کا ذکر سورہ علم نشرح میں ہے آپ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرح صدر کے لیے دعا فرمائی تھی جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دولت بن مانگے عطا ہوئی علامہ نور بخش توکلی ہی فرماتے ہیں کہ آپ کا سینہ عقدس چار بار چاک کیا گیا سیرت رسول عربی حضرت انس رضی اللہ ان سے مروی ہے کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینۂ عقدس پر سلائی کے نشان کی زیارت کی ہے مسلم شیخ الاسلام مجدد امت علا حضرت بریلوی قدہ رہو فرماتے ہیں رفع ذکر جلالت پہ عرفہ درود شرح صدر صدارت پہ لاکھوں سلام شکم مبارک سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک اور سینہ عقدس ہموار اور برابر تھے یعنی نہ تو سینہ عقدس شکم عقدس سینہ مبارک سے بلند تھا اور نہ ہی سینہ مبارک شکم اقدس سے امام قاضییاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ فربا نہ تھے بلکہ آپ کا جسم عقدس پھرتیلا اور کم گوشت تھا کتاب و حضرت ہند بن اب ہالٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ عقدس اور شکم مبارک ہموار تھے حضرت امی رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک کی زیارت کی یوں محسوس ہوا جیسے ایک دوسرے پر رکھے ہوئے اور تہہ کیے ہوئے کاغذ ہیں دبقات ابن سعد کتب احادیث وسیرت سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے مالک کو مختار ہونے کے باوجود رضا اراہی کے لیے فاقے کرتے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی حالت دیکھ کر رو پڑتی آپ شکم اقدس پر پتھر باندھ لیتے تاکہ کمر سیدھی رہے شمال حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیکھی یہاں تک کہ آپ کا وحصال ہو گیا پوچھا گیا آپ لوگ جو کیسے کھاتے ہیں فرمایا ہم انہیں پیس کر پھونک مارتے اور جو بچتا اسے پکا کر کھا لیتے بخاری کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی کناعت بہ لاکھوں سلام قلب اطہر عقید دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر اسرار الہیہ اربار فر ربانیہ کا مرکز ہے تمام کائنات میں اسی قلب انور کے انوار و کمالات کا فیض جاری ہے امام خستلانی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر سب سے پہلا دل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا راز کا امین بنایا کیونکہ آپ کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی مباہب لدنیا جواہر البحار میں ہے کہ جو بار امانت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطحر نے اٹھایا اس کا کوئی متحمل نہیں ہو سکتا اسی میں یہ بھی ہے کہ ظاہری اخلاق جو کہ باطنی اخلاق کی علامت ہوتے ہیں جب ان میں مخلوق میں سے کوئی بھی آپ کے برابر نہ ہو سکا تو کسی کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے برابر بھی ہرگز نہیں ہو سکتا سورہ قاف کی پہلی آیت کی تفسیر میں امام ابن عطا فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی قوت کی قسم ارشاد فرمائی کہ اس نے بلا واسطہ رب تعالیٰ سے گفتگو فرمائی اور دیدار الہی کی سعادت حاصل کی اور یہ آپ کے حال و مقام کی بلندی ہی ہے کتاب و یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس کو باری تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی کہ اس نے نزول قرآن کو قبول کیا کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم ضرور اسے دیکھتے جھکا ہوا پاش پاش ہوتا سورہ الحشر آیت نمبر اکیس جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطخر ہمیشہ بیدار رہتا ہے سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک بار میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ وتر پڑے بغیر سو جاتے ہیں اور پھر اٹھ کر بغیر وضو کیے وطر ادا فرماتے ہیں فرمایا اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل بیدار رہتا ہے بخاری محدث علی قاری فرماتے ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ ان کے قلب اقدس ہر وقت ہر حالت میں بیدار اور جمال حق کے مشاہدہ میں مستحرک رہتے ہیں جمع الوسائل شب معراج میں جب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینۂ اقدس شک کیا گیا تجبیل علیہ السلام نے قلب اطہر آب زمزم سے دھوتے ہوئے فرمایا اس دل میں دو آنکھیں جو دیکھتی ہیں اور دو کان ہیں جو سنتے ہیں فتح الباری شرح بخاری دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچائے راز بہدت پہ لاکھوں سلام بازو مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مبارک نہایت خوبصورت مضبوط اور حسنِ اعتدال کے ساتھ طویل تھے حضرت ابو حرا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بازو عظیم تھے طبقات ابن سات یعنی بازو مبارک طویل اور قوت والے تھے آپ ہی سے مروی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کلائیاں موزونیت کے ساتھ لمبی تھیں الوفا ولی کامل مجدد امت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی فرماتے ہیں جس کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام حضرت ہند بن نبی اعلیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کلائیوں پر بال تھے اور آپ کی کلائیاں دراز تھیں شمائل ترمسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بازوؤں کی طرح پغل مبارک بھی سفید تھی اور ان پر بہت کم بال تھے جمع الوسائل اور جواہرالبہار میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بغلیں ہمیشہ خوشبو سے مہکتی ہیں حضرت جاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو آپ کی مبارک بغلوں کی سفیدی نظر آیا کرتی خسائی سے قبرا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائے استسقاء کے لیے ہاتھ مبارک اتنے بلند کیے ہوئے دیکھا کہ آپ کے مقدس بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی بخاری دستے اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ نرم خوشبودار اور بے حد خوبصورت تھے آپ کے دست اقدس پر بیت کو اللہ تعالی نے اپنی بیت قرار دیا سورہ الفتح آیت نمبر دس اور غزب بدر میں آپ کی کنکریاں پھینکنے کو اللہ تعالی نے اپنا کنکریاں پھینکنا فرمایا سورہ انفال آیت نمبر سترہ حضرت انس رضی اللہ ان فرماتے ہیں میں نے کسی ریشم یا دیواج کو آپ کے دست اقدس سے زیادہ نرم نہیں پایا اور نہ ہی مشک و عمبر وغیرہ کسی خوشبو کو آپ کی خوشبو سے بڑھ کر پایا بخاری حضرت ماریا رضی اللہ انہا فرماتے ہیں میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست عقدس پر بیت کا شرف حاصل کیا اور آپ کے دست اقدس کو ریشم سے بھی زیادہ نرم پایا ابنعین آپ آب ہی سے مروی دوسری روایت میں ہے کہ زور صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتے یا نہ لگاتے مگر آپ کے ہاتھ مبارک اطار کے ہاتھ کی طرح خوشبودار رہتے آپ سے مصافحہ کرنے والے شخص کے ہاتھ سارا دن خوشبو سے مہکتے رہتے اور آپ جس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے وہ خوشبو کی وجہ سے دوسرے بچوں میں نمایاں حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر گوشت تھے شمال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو سخا کے بارے میں آپ ہی کا ارشاد ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھا تبکات ابن سعد حضرت جو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر تشریف لائے تو لوگ آپ کے دستے اقدس پکڑ کر اپنے چہروں پر بلنے لگے میں نے بھی آپ کا دست مبارک پکڑ کر اپنے چہرے پر رکھا اسے برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار پایا بخاری آقائے تو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے زمین کے تمام خزانے میرے ہاتھ میں دیے گئے بخاری آقا علیہ السلام ہی کے دست اقدس میں قیامت میں جملہ کا حملہ کا جھنڈا دیا جائے گا مشکات مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا فرمانے والا ہے بخاری و مسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے اقدس دستے شفا اور مشکل کشاہ ہے چند احادیث اختصار کے ساتھ پیش خدمت ہیں نمبر ون نماز فجر کے بعد مدینہ کے لونڈی اور غلام پانی کے برتن لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برکت کے لیے ان میں اپنا ہاتھ مبارک ڈبو دیتے مسلم دو حضرت عبداللہ برعتیب رضی اللہ عنہ کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر دستے اقدس پھیر دیا تو وہ صحیح ہو گئی بخاری تین حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ نے حافظہ مانگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کر ان کی جولی میں ڈال دیا پھر جو کچھ پھر وہ کبھی کچھ نہیں بھولے بخاری چار حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے مقدمات کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت مانگی آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی وہ فرماتے ہیں مجھے تمام زندگی کبھی کسی مقدمہ کا فیصلہ کرتے ہوئے شبہ نہ ہوا ابن ماچا مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں پانچ حضرت قطعہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ غزوہ عہد میں رخسار پر آ پڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے آنکھ کو اس کی جگہ پر رکھ دیا تو وہ فوراً روشن ہو گئی کتاب الشفا اصابہ چھے آپ نے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر دستے مبارک پھیر دیا تو ان کا چہرہ انتقال تک ترو تازہ رہا سے کبرا سات حضرت عبید بن جمال رضی اللہ عنہ کے چہرے پر داد تھا آپ نے دست اکدس پھیرا سب داغ غائب ہو گئے اصابہ آٹھ حضرت عسید بن ابھی عیاس کنانی رضی اللہ عنہ کے سینے پر دست اقدس رکھا اور چہرے پر پھیر دیا جب وہ کسی تاریخ گھر میں داخل ہوتے تو گھر روشن ہو جاتا ابن عساکر خصائص سے کبرا نو حضر موت کے لوگوں کے دلیل طلب کرنے پر آپ نے کنکریاں اٹھا لی اور ان کنکریوں نے آپ کے دست مبارک میں تسبیح پڑی ابن و خصائص سے کبرا دس حضرت حنسلہ بن حضیم رضی اللہ عنہ کے سر پر آپ نے اپنا دست اقدس پھیر کر فرمایا تجھ میں برکت دی گئی ہے پھر جب کسی انسان یا جانور کے جسم پر ورم ہو جاتا تو حضرت ہنسلہ اپنا سر پر ہاتھ پھیر کر ورم کی جگہ ملتے تو ورم اتر جاتا احمد ذرقانی خسائے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دستے عقدس کے فیوس و برکات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ حضرت خدا فرماتے ہیں جس کے ہر خط میں ہے موجے نور کرم بہر ہمت پہ لاکھوں سلام انگلیاں مبارک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے عقدس اور آپ کی مبارک انگلیوں کے بارے میں حضرت ہند بن ابی حال رضی اللہ عن فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کشادہ تھے اور آپ کی مبارک انگلیاں موزونیت کے ساتھ لمبی تھیں شمائل ترمسی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیاں ہتھیلیوں کی جانب سے موٹی اور حسن اعتدال کے ساتھ دراز تھیں البا مالی کے کل ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مبارک انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا سورہ القمر آیت نمبر ایک صحیح بخاری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے فیوز و برکات سے متعلق چند احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں نمبر ون حضرت انس ردی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوران سفر پانی ختم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عقدس میں ایک برتن پیش کیا گیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا آپ نے اپنا دست عقدس اس برتن میں رکھا تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے جس سے تین سو لوگوں نے وضو کیا بخاری حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونے کا ذکر فرمایا ہے بخاری تھری حضرت جاوید رضی اللہ عن فرماتے ہیں کہ ہدیبیہ کے دن پانی ختم ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس ایک ڈول میں رکھا تو آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی چشموں کی طرح نکلنے لگا ہم سب نے پیا اور وضو کیا حضرت جابر سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ اس وقت کتنے تھے فرمایا اگر ہم لاکھ بھی ہوتے تو ہم کو کافی ہوتا مگر ہم پندرہ سو تھے بخاری فور. امام رازی فرماتے ہیں ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے کنارے جلوہ فروز تھے کہ اکرما بن ابو جہل جباد میں مسلمان ہو گئے تھے آ گئے اور بولے اگر آپ سچے ہیں تو دوسرے کنارے پر پڑے ہوئے فلاں پتھر کو بلائیے آپ نے اپنی مبارک انگلی سے اشارہ فرمایا تو وہ پتھر پانی پر تیرتا ہوا حاضر ہو گیا اور اس نے انسانی زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی گواہی دی پھر آپ کے حکم پر پتھر وہیں چلا گیا تفصیر کبیر زرقانی خانی حضرت عباس صلی اللہ عن فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ گہوارے میں لیٹے ہوئے چاند سے باتیں کر رہے تھے اور جس طرف آپ انگلی سے اشارہ فرماتے چاند اسی طرف کو ہو جاتا تھا بے حکیم خسائے سے کبرا نور کے چشمے لہرائے دریا بہیں انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام پنڈلیاں مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو مبارک دیگر اعضا کی طرح گوشت سے پر تھی جبکہ پنڈلیاں مبارک پتلی چمکدار اور نہایت حسین تھیں سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوے مقدس پر پر گوشت تھے دلائل النبوفہ انبیاء تہ کریں زانو ان کے حضور زانو کی وجاہت پہ لاکھوں سلام حضرت جابر بن ثمورا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں پنڈلیاں مناسب حد تک پتلی تھیں ترمسی حضرت ابو جو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اب طحا کے مقام پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پنڈلیوں کی زیارت کی وہ منظر میرے ذہن میں ایسا محفوظ ہے کہ گویا آج بھی میں ان مقدس پنڈلیوں کی چمک کو دیکھ رہا ہوں بخاری حضرت سراقا بن مالک رضی اللہ عنہ ہجرت کے شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے آپ کے قریب پہنچے تھے اور آپ کی مقدس پنڈلیوں کی زیارت انہیں نصیب ہوئی تھی اور ان کی چمک دمک کو یوں بیان فرماتے ہیں آپ کی مبارک پنڈلیاں یوں نظر آ رہی تھیں جیسے خجور کا خوشہ اپنے پردے سے باہر نکل آیا ہو البپا سیرت ابن کثیر علی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کو یوں بیان فرماتے ہیں ساق اصل قدم شاخ نقل کرم راہے اصابت پہ لاکھوں سلام قدمین شریفین حضور انقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں مبارک نہایت خوبصورت نر اور گوشت سے پر تھے انگلیاں حسن اعتدال کے ساتھ لمبی اور طلب قدرے گہرے تھے وصائف رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہند بنبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین گوشت سے پر تھے انگلیاں مبارک خوبصورت مناسب طور پر لمبی تھیں پاؤں کے طلوے قدرے گہرے تھے قدم مبارک ہموار تھے اور ان پر پانی ذرا بھی نہیں ٹھہرتا تھا شمال حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھے طبقات ابن سعد زنقابی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک مناسب طور پر بڑے تھے بخاری حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی مجھے اب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں اقدس کا حسن و جمال یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ پاؤں مبارک کی انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی دوسری انگلیوں سے لمبی تھی مسند احمد انوار محمدیہ حضرت زارہ رضی اللہ عنہ جب بفد عبد ابدیس کے ساتھ مدینہ تجربہ پہنچے تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس اور پاؤ مبارک کو بوسے دیے ابوداؤود مشکات حضرت اب حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پتھر پر چلتے تو وہ نرم ہو جاتا اور اس پر قدم و کا نشان نظر آتا بہ زرقانی آپ جس خاک پر چلتے تھے اس خاک پر اور رہ گزر کی اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمائی سورہ البلد آیت نمبر ایک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبوبیت کی دلیل ہے کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام مقدس ایڈیاں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈیاں مبارک زیادہ بھاری اور موٹی نہیں تھیں بلکہ پتلی تھیں یعنی ان پر گوشت کم تھا مسلم بتر مذہب تاجدار مدینہ سرور سینا کی مبارک ایڈیوں کے حسن و جمال کو حضرت نے یوں بیان فرمایا ہے آرز شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڈیاں ارش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش طرح ایڈیا جا بجا پرتوفگن ہیں آسماں پر, پر ایڈیاں دن کو ہے خورشیل شب کو ماہ و اختر ایڈیا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر عثمان ردوان اللہ علیہم اجمعین کو ہمراہ کوہ عہد پرت تشریف لے گئے عہد پہاڑ خوشی سے ہلنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مبارک مارا اور فرمایا اے عہد ٹھہر جا تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں بخاری حضرت امام احمد رضا خان قادری قدا رہو فرماتے ہیں ایک ٹھوکر سے عہدگاہ زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڈیاں حضرت علی کرم اللہ وجو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو قوت اور وقار سے قدم اٹھاتے آپ کا جھکاؤ آگے کی جانب ہوتا گویا بلندی سے اتر رہے ہوں شمائل ترمسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ آپ کی رفتار مبارک کے بارے میں فرماتے ہیں میں نے آپ سے زیادہ تیز رفتار کوئی نہیں دیکھا کوئی آپ کے لئے زمین لپیٹی جاتی تھی ہم لوگ مشکت سے تیز چل کر آپ کے ساتھ ہوتے تھے اور آپ اپنی معمول کے رفتار سے چلتے تھے شمائل ترمسیم حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ مقام ذل مجاز میں تھے کہ دوران صفحہ انہیں پیاس لگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری سے اتر کر قدم مبارک زمین پر مارا تو زمین سے پانی نکلنے لگا جب ابو طالب سیر ہو چکے تو پھر آپ نے قدم مبارک اسی جگہ زمین پر رکھ دیا تو پانی بند ہو گیا ابن اثاک کتاب الشفا زرقابی ایک صحابی نے اپنے اونٹنی کے سس سرفتار ہونے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو پاؤں مبارک سے ٹھوکر لگائے پھر وہ ایسی تیز ہو گئی کہ کسی کو اپنے سے آگے بڑھنے نہیں دیتی تھی مسلم خوشبوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں اطہر ایسا خوشبودار تھا کہ آپ جہاں سے گزرتے وہ راستے مہکنے لگتے جو آپ سے مسافحہ کرتا اس کے ہاتھوں سے بھی خوشبو آنے لگتی آپ جس بچے کے سر پہ دست رحمت دست راہمت پھیرتے وہ خوشبو کی وجہ سے پہچانا جاتا آپ کے پسینے مبارک کی خوشبو کا دنیا کی کوئی خوشبو مقابلہ نہیں کر سکتی تھی چند اقدیث کریمہ ملاحظہ ہوں حضرت انس رضی اللہ ان فرماتے ہیں میں نے کوئی خوشبو یا عطر ایسا نہیں سونگا جو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں عقدس کی خوشبو یا ریح مبارک یا پسینہ مبارک کی طرح خوشبودار ہو بخاری و مسلم بینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں باللہ کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو حضرت جاویر رضی اللہ ان سے روایت ہے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر جاتے وہ راستہ آپ کے جسم اطہر کی مہک یا آپ کے پسینہ مبارک کی خوشبو کی وجہ سے ایسا معطر ہو جاتا کہ بعد میں وہاں سے گزرنے والے جان لیتے کہ یہاں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں بھائی حقی نعیم مشکات ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے ماں باپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو کستوری سے بڑھ کر تھی آپ جیسا نہ پہلے کبھی ہوا اور نہ کبھی ہوگا ابن عساکر جاب بن ثمورا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پڑھی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے رخسار پر دست شفقت پھیرا لیکن میرے دونوں رخساروں پر دستے مبارک پھیرا میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست عقدس کی ٹھنڈک اور خوشبو اس طرح محسوس کی جیسے آپ نے اپنا ہاتھ مبارک فروش کے ڈبے سے نکالا ہے مسلم حضرت انس رضی اللہ عن فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے گھر میں بستر پر آرام فرما رہے تھے میری والدہ ام سلیم رضی اللہ علیہ نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ رہا ہے تو انہوں نے ایک شیشی میں آپ کے بابرکت پسینے کو جمع کرنا شروع کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور فرمایا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو ارز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسے اپنی خوشبوؤں میں ملائیں گے تاکہ اور زیادہ خوشبودار ہو جائے دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ ہم اسے برکت کے لیے اپنے بچوں کو لگاتے ہیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ٹھیک کرتی ہو مسلم بخاری شریف کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی میرے وشال کے بعد جب مجھے اور میرے کفن کو خوشبو لگائی جائے تو وہ پسینہ مبارک ضرور لگایا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا امام تبرانی سے مروی ہے ایک شخص اپنی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک لے گیا اور اس کے اہل خانہ نے اسے استعمال کیا تو اس کا گھر ایسا عمدہ خوشبوؤں سے مہک اٹھا کہلے مدینہ میں بیت المت بین یعنی خوشبو والا کا گھر مشہور ہو گیا ظلمخانی خسائے سے قبرا مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ فرماتے ہیں بلاہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر پھر چاہے دلہن پھول حضرت رضی اللہ عن فرماتے ہیں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے جس راستے سے گزر جاتے وہ راستہ آپ کے جسم اقدس کی خوشبو سے ایسا معطر ہو جاتا کہ بعد میں گزرنے والے جان لیتے کہ یہاں سے آقا گزرے ہیں خسائ سے کبرا عمبر زمیں ابیر ہوا مشق تر غبار ادنی ادناسی یہ شناخت تیرے رہ گزر کی ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مدینہ تجربہ کے لوگ یہاں کی مٹی اور در و دیوار سے ایسی خوشبوئیں محسوس کرتے ہیں جن کے مقابلے میں دنیا کے تمام خوشبوئیں ہیچ ہیں جذب القلوب عاشق مدینہ تنبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلی حضرت بریلوی فرماتے ہیں گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر فضلات مبارکہ حبیب کبریا علیہ تصناء کے فضلات مبارکہ طیب و طاہر ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کا یہی قول ہے اور شافی مذہب کے بعض اقابر آئمہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے حافظ ابن حجر اسقلالی نے فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات مبارک کی تہارت اور پاکیزگی پر قوی دلائل موجود ہیں اور امہ کرام نے اس عقاع صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں شمار کیا ہے رد المختار شرح در مختار نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات مبارکہ بول براز وغیرہ امت کے حق میں طیب و طاہر تھے مگر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کے سبب وہ آپ کے لیے نجاست کا حکم رکھتے تھے سیدہ عائشہ بارگاہ نبوی میں عرض کی یار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیت الخلاء تشریف لے جاتے ہیں جب آپ کے بعد میں وہاں جاتی ہوں تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا بلکہ کچھ سے بھی عمدہ خوشبو آتی ہے ارشاد سرمایا ہم انبیاء کرام کے انسان جنتی ارواح کی صفت پر پیدا کیے جاتے ہیں اسی لیے ہمارا برو براز اور پسینہ لطیف اور پاکیزہ اور خوشبودار ہوتا ہے ان سے جو کچھ نکلتا ہے اسے زمین نگل لیتی ہے ابن عیم کتاب و جلد ایک میں امام زرقانی شرح مواہب جلد چار میں اور شیخ عبدالحق الحق محدث دہلوی مدارج النبوہ جلد ایک میں فرماتے ہیں جب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو زمین پھٹ جاتی اور آپ کے بولو براز کو نگل لیتی تھی اور وہاں سے عمدہ اور پاکیزہ خوشبو آیا کرتی تھی حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں پیشاب فرمایا مجھے پیاس محسوس ہوئی میں اٹھ کر اسے پانی سمجھ کر پی گئی کیونکہ وہ اپنی بہترین خوشبو کی وجہ سے مجھے پیشاب محسوس ہی نہ ہوا صبح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو اسے پانی سمجھ کر پی لیا یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا آج کے بعد تجھے کبھی پیٹ کی کوئی بیماری نہ ہوگی مستدرک للحاکم دلائل النبوا لبن نعیم خصائص قبرا لسیوتی شرح مواہب لل اسی طرح ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی برکت نامی کنیز نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ مبارک پی لیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام یوسو تجھے کوئی بیماری لاحق نہ ہو کی سوائے موت کے مرض کے خسائے سے کبرا امام قصطولانی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے امام دان قطنی نے اسے روایت کر کے صحیح قرار دیا ہے مباحب لدنیہ جلد ایک صفات دو سو پچاسی امام قاضی اجاز مالکی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اس عورت کو کلی کرنے کا حکم دیا اور نہ اسے یہ فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح ہے اور امام دان قطنی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مسلم اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا شکوہ کیا ہے کہ انہوں نے صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں اس حدیث کو شامل کیوں نہ کیا کتاب و جلد ایک صفحہ پانچ صفحہ چو امام کستولانی نے مزید فرمایا مربی ہے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب مبارک اور خون مبارک کو بطور تبرک استعمال کیا جاتا تھا مواہب لدنیہ حافظ ابن حجر شافعی فرماتے ہیں آئمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات مبارکہ پاک طاہر ہونے کو آپ کی خصوصیت قرار دیا ہے فتح باری شرح بخاری امام نبوی شرح مسلم امام اعظم ابو حنیفہ وغیرہ آئمہ کرام نے بھی یہی بیان فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے لگوا کر خون دیا اور فرمایا اسے کسی جگہ چھپا دو تو انہوں نے وہ پی لیا آپ کے دریافت فرمانے پر عرض کی میں نے آپ کا خون اس لیے پی لیا کہ میں جانتا تھا جس میں آپ کا خون ہوگا اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی ارشاد فرمایا بے شک تو نے دوزہ کی آگ سے بچ گیا مگر افسوس ان پر جو تجھے قتل کر دیں گے اور افسوس کہ تو ان سے نہ بچے گا مستدرک ابو یعلا حقی کتاب و شفا زر قابی خسائس امدت القاری شرح بخاری اب آخر میں ایک اور ایمان افروز حدیث ملاحظہ فرمائیے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی منافق کے پاس تشریف لے گئے آپ دراز گوش پر سوار تھے اور اس منافق نے شدید ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کہا اپنے جانور کو دور لے جاؤ اس کی بدبو نے مجھے پریشان کر دیا ہے یہ سنتے ہی ایک انصاری صحابی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے گدے کی خوشبو تم سے زیادہ پاکیزہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دراز گوش نے پیشاب کیا تو اس منافق نے ناگواری کا اظہار کیا جس پر حضرت عبداللہ بن رواحا رضی اللہ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے گدھے کے پیشاب کو بو کو اس منافق سے اور کستوری سے بھی بہتر فرمایا عمدہ القاری شرح بخاری سبحان اللہ صحابی کا عقیدہ ملاحظہ فرمائیے کہ وہ گدھے کی پیشاب کی بو کو کستوری سے بہترین صرف اس لیے قرار دے رہا ہے کہ وہ ان کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا جانور ہے ثابت ہوا جب ایمان دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو ہر وہ شے محبوب پیاری ہو جاتی ہے جس کی نسبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے عارف کامل امام سیدی عبدالبہاب شعارانی فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام سراج البلقینی جو کہ حافظ ابن حجر کے استاد ہیں فرمایا کرتے تھے اللہ تعالی کی قسم کاش مجھے نب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بولو براس نصیب ہو جائے تمہیں اسے شوق و محبت سکھاؤں اور پیوں التھ بلجواہر فی بیان عقائد اکابر بر تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات مبارکہ کی سچی تعظیم ب محبت نصیب فرمائے آمین حسن سراپا آخر میں اہل محبت کے جذب و کیفیت کو فضو کرنے کے لیے وصاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مربی مکمل حدیث پاک کا ترجمہ پیش کرتا ہے تاکہ ایک ہی بار مکمل سراپۂ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شمع رسالت کے پروانوں کے مشام جام معطر کر دے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مامو حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک دریافت کیا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک سے بخوبی واقف تھے میری خواہش تھی کہ وہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مجھ سے بیان کریں تاکہ میں انہیں یاد رکھ سکوں اور دل و دماغ میں بسا لوں انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات والا صفات کے لحاظ سے بھی بڑی شان والے تھے دوسروں کی نظروں میں بھی عظمت والے تھے آپ کا چہرہ انور کے چاند کی طرح چمکتا تھا آپ میانہ قد والے سے قدرے لمبے اور دراز قد سے قدرے پس تھے آپ کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا بال مبارک قدرے خمدار تھے اگر سر کے بالوں میں خود بخود مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے ورنہ مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے جب بال مبارک بڑھ جاتے دکانوں کی لو سے تجاوز کر جاتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ نہایت چمکدار اور پیشانی مبارک کشادہ تھی آپ کے ابروئے مبارک خمدار باریک گھنے اور ایک دوسرے سے جدا تھے ان کے درمیان ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت سرخ ہو جاتی تھی آپ کی ناک مبارک بلندی مائل اور نہایت خوبصورت تھی اس پر ایک نور چمکتا تھا جس کی وجہ سے غور سے نہ دیکھنے والا آپ کی ناک مبارک کو بلند سمجھتا آپ کی داڑھی مبارک گھنی اور رخسار مبارک نرم اور ہموار تھے دہن اقدس اعتدال کے ساتھ فراغ تھا دندانے مبارک حسین و خوبصورت تھے اور سامنے کے دانتوں کے درمیان باریک باریک ریخیں بھی تھیں سینہ اقدس سے ناف مبارک تک بالوں کی ایک لکیر تھی جس کی گردن مبارک ایسی حسین اور پتلی تھی کہ جیسے کسی مورت کی گردن صاف تراشی ہوئی ہو اور رنگت میں چاندی کے طرح صاف اور خوبصورت تھی آپ کی تمام اعضائے مبارکہ نہایت معتدل پرگوش اور کسے ہوئے تھے پیٹ مبارک اور سینائے عقدس برابر و ہموار تھے سینہ عقدس کشادہ اور چوڑا تھا دونوں کندھوں کے درمیان قدر فاصلہ تھا آپ کے بدن مبارک کے جوڑ مضبوط اور طاقتور تھے جس میں اقدس کا کھلا رہنے والا حصہ بھی روشن و چمکدار تھا سینہ اقدس سے ناف و مبارک تک بالوں کی لکیر تھی اس کے علاوہ سینہ عقدس کے اطراف چشمے مبارک بالوں سے خالی تھے البتہ دونوں کلائیوں کندوں اور سینے مبارک کے بلائی حصہ پر قدرے بال تھے آپ کی مبارک کلائیاں دراز اور مقدس ہتھیلیاں فراغ تھیں نیز ہتھیلیاں اور دونوں قدم مبارک پر گوشت تھے آپ کے مبارک ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں مناسب طور پر لمبی تھیں پاؤں مبارک کے تلوے قدرے گہرے تھے قدم مبارک ہموار تھے ان پر پانی نہیں ٹھہرتا تھا آپ جب چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے قدم مبارک زمین پر آہستہ رکھتے اور چھوٹے چھوٹے قدم چلنے کے بجائے مناسب کشادہ قدم اٹھاتے جب چلتے تو معلوم ہوتا کہ گویا بلندی سے اتر رہے ہیں جب کسی کی طرف دیکھتے تو پورے بدن کے ساتھ پھر کر توجہ فرماتے ہیں. آپ نیچی نگاہ والے تھے اور آسمان کے بجائے زمین کی طرف زیادہ نظر رکھتے تھے آپ کا زیادہ تر دیکھنا گوشائے چشم آنکھ کے کنارے سے ہوتا یعنی شرم و خیا کے باعث آنکھ بھر کر نہ دیکھتے آپ چلنے میں سیابائی کرام کو آگے روانہ فرماتے خود پیچھے تشریف لاتے اور جب کسی سے ملتے تو سلام کرنے میں خود ابتدا فرماتے شمائل ترمسی باپ ما جا پی خل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدن علی کرم اللہ وجہوں کے پوتے حضرت محمد بن ابراہیم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب عقائے رجحان صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیہ مبارک بیان فرماتے تو کہاں کرتے تھے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے قد کے تھے نہ ہی زیادہ چھوٹے قد کے بلکہ میانہ قد تھے آپ کے بال مبارک نہ تو زیادہ گنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے بلکہ کچھ خمدار تھے آپ کا جسم عقدس نہ تو موٹا تھا نہ ہی آپ کا چہرہ انور بالکل گول تھا بلکہ چہرے اقدس میں تھوڑی سی گولائی تھی آپ کا رنگ مبارک سرخی مائل سفید تھا آپ کی مقدس آنکھیں نہایت سیاہ مسر مگی اور پلکیں گھنی اور لمبی تھیں آپ کے جسم اقدس کے جوڑ مضبوط تھے اور شانوں کے درمیان کی جگہ بھی پرگوش اور مضبوط تھی آپ کے بدن مبارک پر بال نہیں تھے یعنی بہت کم بال تھے البتہ سی نئے سے ناف مبارک تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی جو آپ کے ہاتھ ان قدم مبارک پر گوشت جب آپ کہیں تشریف لے جاتے ہیں تو قوت سے پاؤں مبارک اٹھاتے گویا بلندی سے اتر رہے ہوں اور جب کسی کی طرف دیکھتے تو پورے بدن کے ساتھ توجہ فرماتے آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ آخری نبی ہیں آپ سب سے زیادہ سخی دل والے سب سے زیادہ سچی زبان والے نہایت نرم طبیعت اور شریف ترین گھرانے والے تھے جو شخص آپ کو اچانک دیکھتا جو شخص آپ کو اچانک دیکھتا وہ آپ کے حسن و جمال اور روب و وقار کے باعث مرعوب ہو جاتا اور جو آپ کو جان پہچان سے دیکھتا وہ آپ سے محبت کرتا اور آپ کی تعریف کرنے والا ہر شخص یہ کہتا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صاحب حسن جمال اور صاحب فضل و کمال نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کبھی دیکھا اور نہ آپ کے بعد شمائل ترمسی باپ ماں جا فی خل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذکورہ دو احادیث مبارکہ کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک سے متعلق جس حدیث پاک کو زیادہ شہرت حاصل ہوئی وہ ایک ضعیف العمر صحابیہ حضرت ام معبد خزاریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے اسی علم حدیث حاکم تبرانی بیہحقی اور ابو نعیم رحمہ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا ہے اس حدیث مبارکہ کو بھی تسکین قلب و روح کا ذریعہ بنائیے حضرت ام رضی اللہ انہا فرماتی ہیں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نمایاں حسن و جمال والے تھے آپ کا جسم اقدس حسن تخلیق کا بے مثل شاہکار تھا چہرہ اقدس ملاحت سے بھرپور اور میں مبارک ہموار تھا آپ کے حسن و جمال کا آپ کے حسن و جمال کو چھوٹا سر مایوب نہ بنا رہا تھا آپ نہایت حسین و جمیل اور خوب برو تھے کی مقدس آنکھیں اور بڑی پل کے اعتدال کے ساتھ لمبی آواز مبارک گونجدار آنکھیں سرمگی ابرو مبارک ملے ہوئے گردن مبارک حسین و چمکدار داڑھی مبارک گھنی تھی جب آپ خاموش ہو جاتے تو پروقار دکھائی دیتی جب کلام فرماتے تو چہرہ انور مزید پر وقار اور با رونق ہو جاتا دل موہ لینے والی آسان اور واضح گفتگو فرماتے آپ کا کلام نہ تو بے فائدہ ہوتا اور نہ ہی بے ہودا. آپ کی گفتگو موتیوں کی لڑی معلوم ہوتی جس سے موتی جڑ رہے ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھنے پر زیادہ باروق اور خوبصورت دکھائی دیتے قریب سے دیدار کرنے پر نہایت نرم خوشیری اور سب سے زیادہ حسین و جمیل نظر آتے آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا نہ اتنا لمبا کہ آنکھوں کو برا لگے اور نہ اتنا چھوٹا کہ دیکھنے والوں کو حکیر نظر آئے آپ دو شانوں کے درمیان ایک ایسی شاہ کی طرح تھے جو سب سے زیادہ سرسبز و شاداب اور حسن و جمال میں نمائع ہو آپ کے ساتھی آپ کے گرد پروانہ بار رہتے جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو وہ غور سے سنتے اور جب آپ انہیں حکم دیتے تو فوراً حکم کی تعمیل کرتے آپ سب کے مخدوم و محترم تھے اترش ترش رو نہ تھے اور نہ ہی آپ کے فرمان کی مخالفت کی جاتی تھی سیرت ابن کثیر جلد دو بالگاہ الٰہی میں آشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہی دعا کرتے ہیں تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا ہے تجھ پہ بھروسہ تجھی سے دعا ہے جلوائے پاک رسول دکھا تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم اللہ مرزن زیارت النبی الکریم الروف الرحیم علیہ و آل ہی و صاحب ہی الصلاۃ و تسلیم